نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں اور کیوں کہ سلمان کے پلازے بہت ہیں بلڈنگیں اور بینک بیلنس بہت ہیں نا نا اس لیے کہ سلمان قرآن کی تلاوت بہت کرتے ہیں دعا کرو اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما دے ہمارے گھروں میں روز قرآن کھلے ان زمینوں اور پیشانیوں کو میرا رکھ اپنے سامنے جھکنے کی توفیق نصیب فرما دے نمازی بنا دے اور یہ کوئی معمولی عمل نہیں ایک بزرگ اللہ والے فرمانے لگے اگر مجھے اختیار دے دیا جائے دو چیزوں میں کہ یا جنت میں چلے جاؤ یا سجدے میں چلے جاؤ تو فرمایا میں سجدے میں چلا جاؤں گا اس لیے کہ جنت میں چلے جانا میرے نفس کی خوشی ہے سجدے میں چلے جانا میرے رب کی خوشی ہے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے اور اس اور میرے آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور امتی کو نماز کی فرصت بھی نہ ملے نبی نماز پڑھے رات کو پنڈلیاں گرم کھا جائیں پاؤں سوج جائے اور امتی کو فرق نماز کو وقت نہ ملے یہ بھی نیت کرو حضور کی غلامی میں کہ جس چیز میں میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میں اس عظیم عمل کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نماز کی پابندی کروں گا کرو گے ان شاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تم ہی نہیں جانتے ہو کہنے لگے آسمانوں پر ان کا اتنا تذکرہ ہے اتنا زمین پر نہیں کیوں اس لیے کہ ایک تو قرآن کی تلاوت بہت کرتے ہیں دوسرے ان میں آجزی بہت ہے اس لیے آسمانوں پر ان کا اتنا تذکرہ آپ غور فرمائیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالم زمین پر موجود حضور میراج کے سفر سے واپس تشریف لائے اسے کہتے ہیں انسانی عظمت اسے کہتے ہیں ترقی عمر زمین پہ موجود ہے حضور فرما رہے ہیں عمر میں نے جنت کی سیر کی ایک ہی موتی کا کپن عجیب و غریب محل میں نے دیکھا میں نے اپنے رفیق کے سفر سے پوچھا یہ عجیب و غریب محل کس کا بتایا گیا یہ آپ کے مانگے ہوئے شاگرد عمر کہ ہے عمر میرا جی یہ چاہا میں اس محل میں داخل ہو جاؤں اس محل کو اندر سے دیکھوں لیکن مجھے تیری حیرت کا خیال آ گیا عمر بڑی غیرت والا ہے یہ نہ کہے کہ میرے گھر میں میری اجازت کے کی بغیر کیوں فاروق اعظم رضی اللہ سالنوں کی آنکھیں برسات کی چھڑی کی طرح برس پڑی عرض کرنے لگے حضور کہاں میں اور کہاں جنت کے محلات مجھے تو اونٹ چڑھانا بھی نہیں آتے تھے بھلا میں آپ سے غیرت کرتا آپ تشریف لے جاتے نہ دیکھتے ہیں اس محل کو یہ تو محل آپ کی وجہ سے ملے آپ غور کریں عمر زمین پہ موجود ہیں اور جنت کے محلات کی تفصیلات زبان نبوبت سے سنائی جا رہی ہیں میرے دوستو یہ عظمت اور یہ فلندی نصیب ہوئی دعا کرو اللہ ہمیں ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ٹھیک نصیب فرمائے جنہوں نے نبوت کی سچی غلامی اختیار کی آج آپ کو سامنے رکھا رات کی رضا کو سامنے رکھا دنیا کی رنگینیوں نے غافل نہیں کیا آج تو مسلمان نیلے پیلے رنگ پر دین ڈبے پر فریست ہو کر رات کو بھول بیٹھے اور وہاں غور کرو آخری بات اور کر کے اجازت چاہوں گا ہم بن آس مصر کے گورنر ہیں مصر کے فاتح ہیں باروقی دور میں مصر مسلمانوں کی سلطنت میں سب سے زیادہ آمدنی کا سوبہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی تشریف لے گئے مصر کا دورہ کیا گورنر صاحب ہیں دورے کے اختتام پہ عمر کہنے لگے بن ابنواز سے میں اپنے بھائی کا گورنر ہاؤس دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کہاں رہ رہے ہیں خیال تھا کہ ان مصر کی رنگینیوں نے بن ابنواز کو تبدیل تو نہیں کر دیا گورنر صاحب عرض کرنے لگے امیر المومنین کیا کریں گے آپ گورنر ہاؤس دیکھ کر آپ کو رونے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا عمر فرمان لگے دیکھنا چاہتا ہوں اپنے بھائی کے گورنر ہاؤس اسرار فرمایا عمر امرواس ارد کرنے لگے دور چلیے چلتے چلتے چلے گئے شہر ختم ہو گیا رنگینیاں ختم ہو گئی رونکیں ختم ہو گئی گورنر ہاؤس ابھی تک نہیں آیا عمر امر ابنواس ارد کرنے لگے امیر مومنین فرمانے لگے کہاں ہے گورنر ہاؤس ہم بن آس عرض کرنے لگے امیر المومنین آیا جاتا ہے سامنے وہ درخت کے نیچے جو جھوپڑا ہے وہی گورنر ہاؤس ہے حضرت عمر تشریف لے گئے گورنر مصر ساتھ ہیں جھوپڑے پر نظر ڈالی تو پورے جھوپڑے میں ایک مسلح کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا بارو کے اعظم رضی اللہ تعلم جیسی جری شخصیت کی آنکھیں برس پڑی برمانے لگے یہاں تو بستر بھی کوئی نہیں برتن بھی کوئی نہیں آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے ہم لوگ آس ارض کرنے لگے امیر المومنین برتن موجود ہے ہاتھ اوپر کیا چھوپڑے کی لکڑی سے پیارا نکالا جس میں پانی تھا خشک روٹی کے ٹکڑے بھگوئے ہوئے تھے ارض کرنے لگے امیر المومنین ایک عورت کئی دن کی روٹی مجھے اکٹھی پکا کے دے دیتی ہے خشک ہو جاتی ہے میں پانی میں بھگو کے نرم کر لیتا ہوں نرم کر کے کھا لیتا ہوں یہی میرے برتن ہیں امیر المومنین یہ میرا مسلح ہے رات کو کھڑے ہو کر اس پر عبادت کرتا ہوں جب سو جاتا ہوں تو ہاتھ سر کے تھک جاتا ہوں تو ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے سو جاتا ہوں یہی میرا بستر ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعوی سن کر رو روتے ہوئے فرمانے لگے خد اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ختوحاف کی کثرت نے ہم سب کو کچھ نہ کچھ بدل دیا لیکن واللہ ولہ ابن رکنواس تو اسی طرح جس طرح حضور تجھے چھوڑ کر گئے تھے مصر کی گورنری نے مصر کی ان رنگینیوں نے تیرے اندر ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آنے دی تو میرے دوستو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں حضور نے روکا ہم رک جائیں جہاں چلایا ہم چل پڑے جہاں اٹھایا ہم اٹھ جائیں جہاں روتا ہم رک جائیں جہاں کھڑا کیا ہم کھڑے ہو جائیں جہاں حلال بتایا استعمال کرے جہاں حرام بتایا اس سے رک جائے دنیا کا کچھ بھی کہے لیکن ہم یہ کہیں کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آقا کی ادا ہے جس نبی نے تجھے عرش پہ نہیں بھلایا عرش پہ نہیں بھلایا ممبر و میراپ میں نہیں بدر و ہنیر بھی نہیں بلایا رات کے سجدوں میں نہیں بلایا امتی تو بھی اس نبی کو کبھی نہ بھولا یہ نیت ہے نا ان شاء اللہ تو اس نبی کو کبھی نہیں بلائے گی یہ نہیں کہ مول صاحب آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں لیکن کیا کریں ہاں ساری دنیا میں جو کہہ رہی ہے غلط وط, غلط تو نہیں نا نہ کہہ رہے وہ بھی کسی گاؤں کا رواج تھا نا کہ اگر کوئی عورت ویوہ ہو جاتی تو عورتیں ناک میں ایک زیور پہنتی تھی جسے ناک کی نق کہتے ہیں وہ زیور اتار کر سرد ہوتی تھی یا ہوسل کرتی تھی یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ ویوہ ہو گئی ہے گاؤں کے چودھری صاحب کھیت میں کام کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے ان کی بیوی وہ زیور اتار کر سرد ہو رہی تھی. تو قریب سے کوئی آدمی گزرا اس نے دیکھا اور دوڑ کے گیا کھیت میں چودھری صاحب کے پاس کہنے لگے چودھری صاحب ان لہراجن آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے چودھری صاحب یہ عقل کے پورے ہی تھے کہنے لگے اچھا بیوہ ہو گئی انا لائب لہراجن منہ لٹکا لیا پریشان ہو گئے رمگین ہو گئے دو چار پانچ دس آدمی اور اکٹھے ہو گئے وہ بھی چودھری صاحب کے غم میں شریف ہو گئے سارے منہ ایک آدمی ہوش و حواس والا گزرا کہنے لگا چودھری صاحب اللہ خیر کرے کیا پریشانی آ گئی ہے کہنے لگے ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ بیوی بیوہ ہو گئی ہے وہ کہنے لگا چودھری صاحب ہوش سے کام لیں آپ جن سلامت چھ فٹ کے موجود ہو تو بیوی کیسے بیوہ ہو سکتی ہے تم مرو گے تو بیوی بیوہ ہوگی نا کہنے لگا تم بھی ٹھیک کہتے ہو لیکن یہ سارے بھی غلط تو نہیں نہ کہہ رہے ہاں یہ ساری جمہوریت اکثریت جو کہہ رہی ہے یہ بھی تو غلط نہیں نہ کہہ رہے یہ نہ ہو کہ موری صاحب آپ بھی ٹھیک کہتے لیکن ساری دنیا جو کہہ رہی ہے روشن خیالی کا دور ہے ہاں اور ترقی کا دور ہے اب یہ پرانا دور نہیں رہا میں کہتا ہوں پرانا دور نہیں رہا اب منہ کی بجائے ناپ سے کھانا شروع کر دو پھر ہاں پاؤں کی بجائے سر کے پل چلنا شروع کر دو آپ قیامت تک کے تھا نبی ہیں پوسوں کا دور ہو یا میزائل اور ٹیکنالوجی کا دور ہو نجات حضور کی غلامی میں ہے نجات حضور کی غلامی میں ہے اور یہ نیت کرو ان شاء اللہ ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کو اختیار کریں گے یہ عزم کر کے جاؤ نیت کرو دلوں میں فیصلے کرو اور اپنے گھروں کا نظام زندگی کا نظام اس کے مطابق بناؤ آپ یقین کرو دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی کرو گے ان شاء اللہ واخانہ الحمد للہ رب العلم